ایک لکانا سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے فیصلہ ندی پر بڑی سی رکڑی رکھ کر لوگوں کی سہولت کے لیے چودھری نے پل بنوایا تھا ندی پار آبادی نہ تھی میں جھاڑیاں تھی اور تو مل کر رات کو جھاڑے کے لیے ندی پار جاتی تھی جھاڑے کے ساتھ ساتھ معاملات کی مشاورت جاری رہتی زیادہ تر یا پھر نند کی زیادیا تو گفتگو کی گرفت میں آ جاتے رات کو ہونے والے مذاکرات اگلی صبح گھر کے کام کا استفراغت اور خامدوں کو کام پروانہ کرنے کے بعد دو دو گھنٹے باز رکاتے سے بھی زیادہ وقت دیوار پر کھڑے ہو کر رواں اور بلا تھکان چلتے اس دن چوتھری کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے سدھو نے بتایا کہ اس کی عورت نے بتایا ہے کہ ندی پار رات کو کبوتر ڈاروں کی ڈار میں آتے ہیں ڈیرے سے سنی بات کبو نے آ کر اپنی زرانی کو بتائی اس کی زرانی نے پتا نہیں رات بھر یہ بات کیسے حل کی پھر صبح اٹھتے ہی ہم سائی کے کار میں ڈالی پھر یہ تیسری گز شام تک وہ محلہ کیا آس پاس کے محلوں میں پڑ گئی اگلے وقت میں ریڈیو ٹی وی یا موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے بس اسی طرح سے دور دراز کے اللہ کو خبریں دینا دنیا بھر میں پھیل جاتی تھی کوئی دوسری ولاد سے آتا کوئی نہیں خبر لاتا یہ پورے علاقے میں پھیل کر مختلف نوعیت کے تفصروں کی زد میں آ جاتی تھی یہ خبر رام نگر کی جھاڑیوں میں کبوتروں کی دار کو اترتی ہیں جے پر پہنچنے میں کوئی زیادہ دیر نہ لگی وہاں کے معروف شکاری رات کو ان جھاڑیوں میں پہنچ گئے صبح تک کبوتروں کا انتظار کرتے رہے لیکن صبح تک ایک کبوتر بدلا آیا صبح دیکھا ایک کبوتر کے کچھ پر بکھرے پڑے تھے انہوں نے سخت مایوسی طے کیا آج باروں کی باتوں میں اگر عملی اقدام نہیں کریں گے افسوس یہ فیصلہ میں زبان نکلا کا تھا عمل تو نانی کے کہے پر ہی ہوتا رہا اور ہوتا آ رہا ہے اگلے وقتوں میں کھم سے دار بند تھوڑا وقت لگتا تھا لیکن آج بھلا ہو موبائل فون کا ایسا ہونے کے لیے منٹ سیکنڈ خرچ ہوتے ہیں میڈیا بھی کمپنی کی مشہوری کے لیے کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے شکریہ جناب